اصل میں سجد ساہو کوئی امرت دھارا نہیں کہ پیٹ میں درد ہو تو پی لیا جائے آنکھ میں درد ہو تو ڈال دیا جائے بخار ہو تو پی لیا جائے, درد ہو تو مل لیا جائے آپ کو یاد ہوگا کہ نکلتا تھا امرت دھارا جن کو زدہ تلسمات بھی کہتے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سجد ساہو کیا تو برابر والے شخص نے پوچھا کہ کیا غلطی ہو گئی تھی سجد ساہو کیا کہنے ایک ذرا سی معمولی غلطی تھی دوسری رکعت میں وزو ٹوٹ گیا تھا سجدہ دیسا کر لیا سمجھتے وہ جو ٹوٹ جائے تو بھی سچ دیسا نماز ہو جائے اس کا اصول یہ ہے سچ دیسا ہمارے فقہ حنفی میں واجب ترک اور فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ دساؤ ہوگا ٹھیک واجب ترکو اور فرض میں تاخیر ہو تو سجدہ دے سو ہوگا اب آئیے ایک آدمی جب یہ سمجھے کہ اس کی تیسری ہے یا چوتھی رکعت سب سے پہلے تو اپنے گمان غالب کی طرف جائے کہ غالب گمان کیا اس پہ عمل کرے یہ دونوں باتیں ایک جیسی ہوں کہ 50% یہ ہے کہ تین ہوئی 50% یہ کہ چار ہوئی اب وہ کیا کرے کہ تیسری رکت جس کو وہ چوتھی سمجھ رہا اس میں قعدہ کرے قعدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کے بعد ایک رکت اور ملائے ہے اب دوسرے خیال کے مطابق اب چار ہو گئی اب اس کے بعد میں سچدیو سہو کرے اور ہمارے فتاوی کی کتاب میں یہ ہے کہ اگر وہ تین رقت تھیں تو اس نے بیٹھ کر قائدہ کیا چوتھی میں کھڑا ہونا چونکہ فرض تھا تو اس فرض میں تاخیر ہوئی کہ تہیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا اب اس تاخیر کی وجہ سے سچد سہو واجب ہو گیا اگر وہ چار تھی یعنی اس کے بعد اس نے ایک ملائی پانچ ہوئی نہ یہ پانچویں رکعت اور دو سجدے یہ دو ملا کر کے دو رکعت نماز نفل کا ثواب مل جائے گا تو اب جب بھولے تو غالب گمان کی طرف رجولہ اور اگر دونوں باتیں برابر کی ہوں تو پھر تیسری پر قاعدہ کرے کہ اگر ہو سکتا ہے وہ چوتھی تھی تو قاعدہ آخر اگر چھوٹا تو نماز فاسد ہو جائے گی اس طرح اپنی نماز کو بچا سکتا ہے دوبارہ اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہاں اب اس نے سجد سہو نہیں کیا وہ دو یعنی دہرائی بھی نہیں اے, اے وہ کو یا نماز ختم کر لی اب تقاضا یہ ہے کہ اپنی نماز کو اس سے پڑھ لے ہو سکتا اس نے تین رکعت پڑھ کے سلام پھر دیا تو وہ نماز جو ہے فرض ال دوبارہ پڑھنا اس کا جو ہے وہ فرض ہے یہ طریقہ اس کا